نہج البلاغہ کے مکتوبات مکتوب نمبر بہتر عبداللہ اللہ ابن عباس رحم اللہ کے نام امیر البومن حضرت علی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں تم اپنی زندگی کی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور نہ اس چیز کو حاصل کر سکتے ہو جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زمانہ دو دنوں پر تقسیم ہے ایک دن تمہارے موافق اور دوسرا دن تمہارا مخالف اور دنیا مملکتوں کے انقلاب و انتقال کا گھر ہے اس میں جو چیز تمہارے فائدے کی ہوگی وہ تمہاری کمزوری اور ناتمانی کے باوجود پہنچ کر رہے گی اور جو چیز تمہارے نقصان کی ہوگی اسے تم قوت و طاقت سے بھی نہیں ہٹا سکتے